اب آپ اس مبارک سلسلے کا چودہ حلقہ سماج فرمائیں فرادرانی واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں ہمارے درس کی امتہا تقریباً اس بات پہ تھی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 طرف قبرستان ہے یہ اعلیٰ اور اسی طرح محلہ مصفلا بسیال شار ابراہیم الخلیل الا شار ہجرا شار سب مسیال بسفلا اسفل کا حصہ ہے یہ جانب اعلی ہے اور یہ اسفل اسی طرح یہ جو آپ کے ہاں اب بھی مکے میں قدئی معروف ہے یہ اصل میں دو ہیں ایک قدئی ہے ایک قدا ہے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 یعنی اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو اس وقت بھیجا کہ جب قوم ظلال مبین جب قوم ظلمات میں تھی شرک و کفر کے اندھیروں میں غلطہ و پیچا تھی تو اس وقت ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے کہ انہیں اس سے نکالے اب آدور صلی اللہ علیہ وسلم یا یعنی جس راستے سے بھی گزر گئے ہیں اللہ نے اس راستے کو بھی اب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 خالد صاحب اور بڑا اچھا آدمی بڑا اچھے خلق والا آدمی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ذرا مہربانی کرنا کہ جب تم طائف سے جب گزرو گے تو یہ سیل کا طریقہ اختیار کرو گے یہ اندر سے گزرو گے اس نے کہا کہ نہیں اندر تو پھر ہم بہت چہر میں الج جائیں گے بعد یہ سیل والا سے تو میں نے کہا ابھی جب بھی کہا تو میرا گاڑی روکنا ہے ہم نے تو احرام باندھنا ہے تو پاکستان سے آ رہے ہیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے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 میں نے کہا تمہیں مکات کو نہیں پتا مکاد کیا ہوتا نے کہا اللہ مکات کی بڑی بات ہے تو یہ نہیں پتا کعبہ کیا ہے تو میں نے تو کعبہ نہیں دیکھا اب عرب ہے عرب میں رہنے والا کسی ملک کا باشندہ ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کعبہ کیا ہے اللہ کے بدلے تمہوں نے کہا مکے آتے ہیں سواری اتاری بس کہیں تھکے ہوئے ہوئے تو جا کے کسی گاوی شاوے سو گئے دوسری سواری بس. چلے گئے ہمیں تو نہیں پتا کعبہ کیا ہے نے کہا کہ یار چلو آج ہمت ہی کر لو آج یہ ارام باندھ لو انہوں نے کہا ایرام کیا ہوتا ہے ہم بدوا دے گا گے ہم نے ایران خریدا اس بیچارے کے لیے اس کو سمجھایا اس نے مہربانی کی اسی تمہارے بڑا خوش ہو گیا کہ چلو الحمدللہ میں بھی کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی میں عمرہ کیا تھا تو کعبہ شریف میں آیا اسے نہیں پتا کہ حاجرس کیا ہے تو آپ کہاں تھے شروع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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے نیچے ہوئے بسے بچے ہوئے ہیں جگہ جو ہے کے کے سگریٹ ہاتھ میں کوئی پتا ہی نہیں ساس ہی اچھا اور اللہ کے کابے میں جا رہے ہیں جوتے پاؤں میں ہیں بوٹ پہنے ہوئے ہیں ٹک ٹک آواز آ رہی ہے عورتیں ہیں میک اپ ہے سنگار ہے پورا بدن نظر آ رہا ہے نئے سے نئے فیشن کا جوڑا कैसे ہوا ہے جیسے انارکلی میں گھوم رہی ہوں شملے کی سیر پہ آئی ہوئی ہوں بات نہیں, بات نہیں. بس. احرام میں صفیت کپڑا باندھ لیا اس کے بعد یہ اصل بات یہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ قریب رہ کر بھی اگر ہمیں ان چیزوں کی قدر اور سمجھ نہ دے تو اس کا منع یہ ہے کہ ہمیں اس نے ان چیزوں سے نیم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 اسی لیے بعض اللہ نے لکھا ہے کہ القیام فیحا سادت بلخروج منہا شکاوت جب تک اللہ مکے میں رہ نصیب کرے اس کو سعادت اور اس کا نکلنا جو ہے وہ بدبختی کی کلا اس لیے حکم ہے کہ خود نکلنے کی کوشش کبھی نہ اللہ نہ رکھے نوکری ہے ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے معذوری ہے مجبوری ہے لیکن اس کی تمنا یہ نہ ہو کہ میں جاؤں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 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سوار گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی آدمی پیچھے آ رہا ہے ہمارے تعاقب میں کیونکہ اتنا تیز گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے بھلا آدمی جب جنگل میں ہو سارا میں ہوتا اکیلا کیوں گھوڑا دوڑا تھا پھر ایک آرام سے چلتا ہے نا ایک رفتار سے سفر کروں لیکن اس کا آنا اس تیزی سے دلیل ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمارے تعاقب میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اس کے بعد صدیق فرماتے ہیں میں نے نے پھر عرض کیا تو حضور نے ایک ہی جواب دیا کہ لکب اسنے اللہ ہوا ابو بکر تمہیں کیا غم ہے جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو ہمیں کیا ڈر اللہ جو ہمارے ساتھ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ وہ سوار اتنے قریب آ گیا کہ اگر وہ اپنا ڈا پھینکتا تو ہمیں مار سکتا تھا تو میں نے پھر عرض کیا میں نے کہا کہ رسول اللہ کو تو بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے ہمارا آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں آپ کرتے ہو باز ان کا بھی اس نے اللہ جو ہمارے ساتھ ہے رم کا کیا بتاؤ بس اتنی دیر گزری کہ سرا کا کہتی ہیں کہ یک دم میرے دونوں گھوڑے کے اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے میں گر گیا کہتے ہیں ولہ ہما سکت تو انفرس یہ حیات مجھے خدا کی کیسا میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا میں تو شاہ سوار آدمی ارب کے لوگ تو گھوڑے کے شاہ سوار ہیں گھوڑا اونک شکار باز شکرا یہ سب ان چیزوں کے بادشاہ ہیں کیونکہ ساری زندگی ان سے کھیلے ہیں تلوار نیزا تین اندازی یہ تو ان کے یعنی جوہر تھے ان کا بچہ جو ہے وہ تو کھیلتا تلوار سے تھا خنجروں سے تھا یہ تو اب ہے نا ماشاء اللہ کے کمپیوٹر سے ویڈیو سے فلموں سے کھیلتا ہے آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر عمر کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤس ربا اب ہماری انتہا اس کو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 زور سے چیخا کہ محمد مصباح بس اب مجھے امان ڈر گیا تو نے کہا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو حضور پاک نے اپنی گونٹی روک لی سواری روک لی سوراخ قریب آ گیا کہنے لگا حضور مجھے امان نے امان ہے کوئی بات ہم نے کچھ نہیں کر. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے کہ سوراخا کیوں آئے تھے آپ کو, تاکب کے لیے آپ کو پکڑنے کے لیے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 خدا کی شان دے کہ جب مکہ فتح ہو گیا سرکار دو عالم حنین میں تشریف فرما ہیں تائف فتح ہو گیا تو یہ سنا کا کیدی بن کے حضور کے سامنے لائے گیا اور آتے ہوئے اس نے کہا کہ کیا سونا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک منٹ ٹھہر گئے جی اسے ہاتھ نکالا اور کاغذ آگے رکھا کہ حضور آپ مجھے امان دے چکے آپ نے وفا یاسرا کا آج وفا کا دن ہے آج بھلائیوں کا دن ہے جاؤ ہم نے تم کو ابان دی ہے بالکل کہا یا رسول اللہ اب کہاں جاؤ جانے والے دن گئے اب تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اچھا اللہ کی شان دیکھیں یہ سرکار دو عالم سرکار دو جہاں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 تو جب حضور وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے حدیث میں اس کا نام ہے ام معبد حضور پاک نے سلام کیا فرمایا میں اجازت ہے کہ آپ خیمے میں کچھ دیر آرام کرنا نے کہا حل سار عرب تھے اور سخاوت ضیافت تو ان کو گٹھی میں پڑی ہوئی تھی ارب ہو سخی نہ ہو سمجھے پھر وہ عرب نہیں ہوگا وہ کہ آپ کی ہماری نسل ہو دس سال بیس سال چار سال سو سال, سال. عرب کریم یہ نام ممکن ہے کہ عرب ہو اور بخیر ہو اور شہید ہو اور وہ بیچارہ ہر وقت نڑنوے کی مار میں ہو گن رہا ہو کیا نڑنوے ہو گیا سو کا ای یہ عرب ایسی بات ان تو کل کا کبھی نہیں سوچا کہ کل کیا ہوگا ہوگا جو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 ابراہیم صاحب نے پڑھا ہے نا کہ جب مہمان گئے تو بس ملنے کے فوراً بعد اور اس وقت واپس آئے کے بچھو پہ کر کے بھون کے پکا کے جناب ایک بڑا گوشت سامنے رکھا فکر بہو پکالا کیوں نہیں کہتے ہو حالانکہ دیکھئے اللہ کے نبی تھے اچھا پوچھ لیتے پہلے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 اگر شریف آدمی ہے کریم آدمی ہے تو اس سے جب پوچھا جائے تو اس کی تو بڑی توبیزتی ہے توہین ہے آداب اسلام کے خلاف ہے یہ تو انگریزوں کا کوئی طریقہ ہوگا اسلام تو یہ کہتا ہے جو آپ کے گھر میں ہے پانی ہے چائے ہے کچھ ہے بسکت ہو بس ٹھیک ہے یہ لوگ. اس کے بعد مرضی ہے مہمان پیئے پیے نہ پیے نہ پیے پوچھنے کا کیا مانا اور ہمارے یہاں تو ماشاء پوچھنے کے بھی بڑے انداز ہو گئے ہیں بعض لوگ یہ کہتے جی ماشاء اللہ آپ کب آئے جی کل آیا تھا جی آپ تو بڑے لوگوں کے مہمان ہوں کے ہم غریبوں کے پاس کب آتے ہیں آپ ہی تو ماشاء اللہ کہاں ٹھہرے ہوئے مقصد یہ ہے کہ میرے گھر تو نہ ہو نہ دفعہ ہو جان چھوڑو یا ساتھ یہ کہہ دے کہ چلے ابھی میں آپ کو چلو دیکھیں رہے جی اب گھر جانے کا وقت تو نہیں ہے ہوٹل میں میں آپ کی کچھ سروس کر دیتا ہوں خدمت کر دیتا ہوں ویسے ٹائم تو ہو رہا ہے اب ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہوگا یہ کون سی دعوت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 جب آیا پھر مہمان چلو چار, چار چیزیں اب ایک پلیٹ میں رکھے چار دانے آگے رکھ بات ختم ہو گئی اسی لیے عربوں کی صفت میں یہ شامل تھا کہ کھجور سیتون یہ چیزیں ہمیشہ عرب کے گھرانوں میں موجود ہوتی تھی کیوں یہ ایسی چیز ہے کہ جب آؤ تیار ہے کچھ کرنا نہیں پڑتا زیتون نکالا چار دانے رکھے اور ٹیکا کا ٹکڑا رکھا پیش کر دیا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 ان کے لیے تو یہ بڑا یعنی ایک عجیب سا کھیل ہوگا دیکھنے کے لیے بڑے انجوائے کریں دیکھیں کہان کا دودھ نکالا جاتا تو بیچار انہیں کبھی اپنا دودھ نکلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا تو خیر بہرحال میں بڑے آرام سے یوں بیٹھے اور برتن دونوں ٹانگوں میں پھنسایا اور بڑے پیار سے کھینچا کہ وہ تو ایسے اتنی سو زور سے دودھ کی لاٹیں لگ رہی تھی جیسے ماشاء کوئی تندرست بکری بھی اتنا دودھ برتن بھر گیا تو اور لے آؤ، اور برتن بھر گیا تو اور لے آؤ، اور, ہمیں اور, لے آؤ، اور جتنے خیمے میں برتن دے جتنی ہمارے ساتھ سب آپ عورت دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہو؟ حضور نے خود پیا آپ کے ساتھی نے پیا دلیل نے پیا ام میں نے پیا حضور نے فرمایا اب بکر کو تھوڑا سا ساتھ رکھ لو باقی سب ام میں کو دے دو یہ اپنے گھر میں رکھ لے اور اس کے بعد حضور نے اجازت مانگی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 بس نے خیریت پوچھی کہا اور اس کو شکریہ ادا کیا چلے گئے تھوڑی دیر گزری تم بابت کا خاون آیا گھر میں دیکھا کہ گھر میں تو سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں بنا ہی رہا تھا یہ کہاں سے آ گیا انہوں نے کہا بیٹھو انہوں نے کہا بیٹھو ابو بابت بیٹھو آج تو میرے گھر میں کوئی ایسے مہمان آئے تھے خدا کی قسم میں نہیں ایسے تو کبھی زندگی میں بھی اور محدسین تمام دنیا کے محدسین جو ہے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 نے کہا کہ میں نے تو آج ایک ایسا آدمی دیکھا ہے بلا کہا قد کوئی اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ لمبا نظر آئے عیب والا لگے کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے آج سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی تو ایک عیب بن جاتا ہے وہ سن نہیں رہتا پلا بل اور نہ اتنا چھوٹا قد تھا کہ حضور کے قد جو ہے وہ بلکہ درمیان میں اور اتنے اعتدار والا اور طول کی طرف ابھرتا ہوا بلابل اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ بالکل خالص انڈے کی طرح سفید ہو بلا بل اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ جسے ہم سانولا کہہ سکے بلکہ البیز ایسا سفید جس میں سرخی کی ہے کہ جلک ہو آمیز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 یہ تو پتا تھا کہ آقا ارام آنے والے ہیں لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ کب چلے ہیں مکے سے کب گے ٹیلی فون تو تھا نہیں کوئی فون پہ بتا دیتا اب مکے والے کیا کرتے جناب ادینے ہو نورا والے کے بوڑھے عورتیں بچے حتیٰ کہ یہودی بنو کہنا بنو نظیر بنو قریضہ ان کے بڑے بڑے راہب ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سب باہر نکل کے آتے وہ مقام جس کو کہتے ہیں سنیت الوداع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 تو مدینے والے جناب ایسے خوش ہوئے اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے صحابی فرماتا ہے کہ واہ کہتے ہیں خدا کی کسم ہے مار آئینہ ازوا یوم ہم نے اتنا روشن دن کبھی نہیں دیکھا وہ دن جس دن محمد افاق مدینے میں تشریف لائے ایسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا کہ ملو یہ ہوتا تھا کہ آج دو سورج ہوتے ایسی روشن ایسا مدینے بے ایسا مدینہ کی فضا میں نور اسی لیے عرب لڑکیاں بچیاں جو تھیں اور حضور کے استقبال میں حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ نے بھی نقل کیا ہے کھڑی کہ کہہ رہی ہیں تلالہ شکرو علینا چودہ کا چاند عرب کی بچیاں ہیں نا یہ نہیں کہا تلال ہلال تلال کمل کیونکہ وہ تو نہ ہوتا ہے چاند کب مکمل ہوتا ہے جب چودویں کی رات میں پورا ہو تو پھر بدر کہلاتا ہے انہوں نے حضور کو بدر سے تشبی دی کمر سے نہیں تجبیر دی ہلال سے نہیں تجبیر دی کہ جیسے بدر کامل ہے میرے بدنی کی نبوت بھی کامل ہے کہ آپ کے بعد نبی بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کا اور مقام کبا جیسا آج بھی یہاں مسجد قبا ہے یہ سب سے پہلا حضور کا قیام ہے جہاں حضور پاک نے قیام فرمایا تھی کہ مسجد قبا جہاں بنی ہوئی ہے بالکل این اسی جگہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ یہی تھا کہ فرن مسجد مسجد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 سب صحابہ لگے ہوئے ہیں اور دو دن میں مسجد بن گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار منگل بدھ ببیس چار دن آپ نے خبا میں قیام فرمایا اس کے بعد حضور پاک نے مدینہ کے لیے روان کی روانہ جس دن حضور روانہ ہوئے وہ جمعہ کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدین منورہ میں نہیں پہنچے تھے راستے میں تھے بنی آمر یا بنی سال میں ابن عف ایک ہی بات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 اور جمعہ کا نام جو ہے وہ لوہائی ابن اپنے حضور کے دادا گزرے ان نے جاہلیت میں رکھا تھا ورنہ اس کا نام یوم الروبا تھا اس کا نام یوم الجمہ نہیں تھا جمعہ کا نام انہوں نے رکھا اور پہلا جمعہ مدینے میں پڑا تو اسران ابن زرارہ نے اور پھر سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے حیرت کے بعد پہلا جمعہ جو پڑھایا بنی سالے ابن اوف میں اور جمعہ پڑھانے کے بعد حضور پھر روانہ ہوئے اب جب روانہ ہوئے تو اب تو جناب مدینے کے تو لوگ ماشاءاللہ اس طرح جان نثار تھے نا جی کہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور جناب حضور کی کٹنی کو چمٹ رہے ہیں یا رسول اللہ اندر بنا اندر بنا اندر بنا حضور ہمارے پاس ہوتا خدا کے لیے ہمارے پاس ہوتا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 اب حضور کی اڑنی جا رہی ہے اور جس جس کے گھر سے گزر جائے اس کے لیے تو بڑی امیدیں اور ہاتھ سے ٹوٹ جائیں اگلا امید میں لگ جائے چلتے چلتے چلتے چلتے ایک خالی جگہ ہے دیار بنی نجار میں یوں سمجھیں گے جہاں آج مسجد رسول کے پاک جو مسجد نبی ہے جہاں آج آپ نماز پڑھتے ہیں یوں سمجھیں بالکل یہی جگہ یہ اصل میں علاقہ تھا بنی نجار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال تھے اور یہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی یہی آگے اونٹنی بیٹھ گئی اور سات ہی عدت ایوب کا گھر تھا جب اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تو بعد نے اس کو اٹھانے کی کوشش دو انتہا معمور تن میری اونٹنی کی عادت نہیں ہے کہ ایسے بیٹھ کے اللہ کا حکم ہے بس اللہ کے حکم سے اونٹنی بیٹھ گئی نے فرمایا لمن اللہ یہ زمین کس کی ہے نکاح داد دو یا بچے ہیں ان کی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 بالکل کوئی فرق نہیں میں نے کہا سب آپ نے کیسے بنائی ہے وہ مسجد ہے. کہتا ہے کام کرانے کے لیے آیا کوئی جگہ کوئی کار کوئی کاروباری کوئی بزنس مین تو بس ان سے کہا کہ دیکھو بھی کہ مسجد بنا رہا ہوں کام تمہارا تب کروں گا کہ اتنے پیسے پہلے مسجد کے لیے دیا کہا اس میں نماز پڑھنی نا ہے اس میں تو کسی اور مولوی سے افتتاح کروا لیں یہاں بہت سارے مولوی ہیں اللہ بینکوں کا افتتاح کراتے ہیں تمہاری مسجد کبھی کر دیں گے مرزائیوں کے نکاح پڑھ دیتے ہیں تو مسجد کے افتتاح کون سی بات ہے معمولی سی بات ہر قسم کا مولوی مل جاتا ہے دونوں سرکاری بھی ہوتے ہیں درباری بھی ہوتے ہیں علماء سو بھی ہوتے ہیں علماء حق بھی ہوتے ہیں،, بھی ہوتے ہیں اللہ والے بھی ہوتے نے کہا جی حرام لکھا بالکل حرام ہے وہ تو آپ کو ڈپٹی کمشنر سمجھ گیا اگر ڈر کے مارے پیسے دیے خوشی سے کو دے کے کیا ہے تو اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ اسی طریقے سے بھی جب اللہ کا گھر بنے تو خالص خالص بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی خطی اپنی تقریر سے متاثر کر کے لوگوں سے چندہ وصول کر لے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈاکے میں شامل لے ایک آدمی زبردستی ڈاکہ مارتا ہے ایک آدمی تقریر کے ذریعے سیر کر رہا ہے حالانکہ وہ دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی جیب سے اس نے نکلوا دیا ہے تو انہیں کہا اس نے تیب نفس سے تو نہیں دیا نا شرمندگی سے دیا ہے کبھی لوگ کیا کہیں گے اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا یار اس نے کچھ بھی نہیں دیا حالانکہ وہ چاہتا نہیں تھا دینا انہوں نے کہا کہ علماء ماں کا یہ کام ہے کہ اپنے مساجد مدارس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 آخر انہوں نے بھی اصول تو کرنا ہے تو اب جناب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین اب حکم دیا فوراً مسجد بناؤ اپنا ابو ہم مہمان تمہارے کیونکہ گھر تمہارا غریب یہ تمہارا نصیب ہے کہ اٹھنی یہاں بیٹھ حضرت ابھی یوب انصاری کا گھر جو تھا نہیں دو منزلہ تھا یعنی دو کمرے نیچے ایک دو کمرے اوپر تھے اس نے کہا کہ اللہ سب تو اوپر رہیں گے ہم نیچے رہیں گے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 وہ ٹوٹا وہ جب ٹوٹا تو اس کا پانی جب نکلا تو پانی کیسے روکیں جی پہلے بنے والے سسٹم تو نہیں تھے نا آج کل باقاعدہ مواصل لگے ہوئے تھے اور نفایات تھے اور یہ تھا اور وہ تھا وہ تو سادے سودے سے گھر ہوتے تھے مٹکے بھر کے لاتے تھے مشکلیں کندے میں رکھ کے بھرا کرتے تھے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 کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ ہل انت اکبر کہ بھائی تم بڑے ہو یا حضور؟ پوچھ لیا جاتا ہے ایک سوال ہوتا ہے عمر میں آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور زیادہ ہے اب اس میں پوچھنے والے کے دماغ میں یہ کتانت سبر ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی شان میں تقابل کرائے کون نبی کے شان کا مقابلہ کرے وہ جانتا ہے اللہ کے نبی کے شان کا مقابلہ وہ تو صرف یہ پوچھ رہا ہے اعتبار سن بہ اعتبار عمر کے کہ تم عمر میں بڑے ہو یا حضور پاک بڑے ہیں دیکھیں ادب کا تقاضا کتنا پیارا جواب دیتا ہے اس نے کہا و رسول لاہے اکبر اقدم ہو وی کہ بڑے تو میرے حضور ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے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 کچی اور کچی اینٹیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب صحابہ جب اٹھا رہے تھے تو ایک ایک لبے نا تئی نی حضرت امبار جو تھے وہ دو دو تھے جب حضور نے دیکھا نا ان کی تھے تو آپ نے فرمایا امبار آپ نے دعا دی کہ بارہ کمباہ کا اور اس کے بعد کہا امار لیکن بات یہ ہے امبار تخت نہ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 ایک خجور کا تنہ جو ہے وہ ممبر بنا دیا گیا اور پڑھتے تھے یہ ممبر تھا بیٹھنے کی تو جگہ نہیں, نہیں حتہ کہ وہ حدیث مبارک میں صحیح واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی کیا کہ سندہ میرے پاس میرا خادم جو ہے وہ درخان کا کام کرتا ہے اگر اجازت تو تو آپ کے لیے ہم ممبر بنا دیں کیونکہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ پڑھتے ہیں کچھ تو استراحت ہو اس, اس کے بعد چلو آدمی بیٹھ سکے تو تو نے اجازت دے دی تو سب سے پہلے ممبر حضور کے لیے بنایا گیا تو اس عورت نے بنایا لکڑی کا تھا اور اس کے تین ترجات درجات بس خیر الحمدللہ یہ سنت تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے ہر مسجد میں انڈو پاک میں ممبر بنائے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ آسا بھی رکھتے ہیں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 بھائی حضور نے جہاد بھی فرمایا تھا پیٹ پہ دو پتھر بھی باندھے تھے آپ نے فاقہ بھی برداشت کیا تھا آپ نے ہجرت بھی کی تھی غاروں میں بھی چھپے تھے بہت سنر بزی ہے دعاف اس کے لیے دعاف صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک آسا تھا پگڑی تھی حلوا مبارک پسند تھا گوشت کی چوڑیاں پسند یہ ماشاءاللہ اللہ سب کو حدیث از پر یاد ہے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 حق کے لیے مرنے والوں کو حق کے لیے قربانیاں دینے والوں کو اور آل اللہ کے نبی کے نام پہ دھوکا دے کے حلوہ کھانے والے قیامت میں کوئی برابر ہو جائے بات ہے یہ اللہ کا عدل ہے وہاں تو انصاف ہوگا حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے قبول فرما لیا صحابی کہتے ہیں کہ حضور جب آئے خطبہ دینے کے لیے تو اس درخت کے قریب نہ گئے اس نہ نئے ممبر پہ بیٹھے او اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہانی ایسے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے چیختی ہے نا آوازیں آتی ہیں ایسے اندر رونے کی اس درخت سے خشک درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے رسول ممبر حضور ممبر سے آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا صاحب کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چپ کراؤ نا بابا بچے کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو بچہ روتا, روتا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 باجیلست